بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حدیث جو میں نے بھی تمہیں دکھوائی ہے ان کے مضبوط دلائل میں سے وہ ہے عن معاذ بن اللہ عنہ حضرت معاذ بن اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیا دونوں سینوں کے بیچ میں رکھ دیا فرائیتو عز وجل وزع کفوہ بین کتفی فوجتو برد, برد, برد انام لیہ بین شدیئی فتجل لی کل زشیئن و عرفتو ترمجی شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہتیلی جو ہے وہ میرے کندھوں کے بیچ میں رکھ دی اور اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں پالی اور اس کے بعد ہر چیز میرے لیے کھل کر سامنے آگئی واضح ہو گئی اور میں نے پہچان دیا اس حدیث کو پیش کیا ہے امباء المصطفیٰ امباء المصطفیٰ کتاب جو ہے یہ احمد رضا خان کی اس میں صفحہ نمبر سات پر ارجاء الحق مفتی آمدیار خان کی اس کی صفحہ نمبر 62 اور 63 پر اور مقیاس حنفیت میں صفحہ نمبر 275 پر اور مقیاس حنفیت میں اسے سے علم کلی بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا کلی طور پر علم دے دیا گیا اس کے جوابات اس حدیث کو نقد کرنے کے بعد آگے امام ترمزی کا جو تبصرہ ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ قالہ ابرسہ حید حدیث الحسن الصفی سلطمحد ابن اسماعیل حدیث ترمزی جن نمبر دو صفح ایک سو چھپن کہ جی حدیث حسن الصحیح ہے اور میں نے امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اچھا یہ جو تفسرہ ہے امام ترمیزی رحم اللہ کا یہ ہمارے ہاں جو مرووچ ترمیزی شریف کے نسخے ہیں مطن میں یہ عبارت موجود نہیں ہمارے ہاں جو نسخے پائے جاتے ہیں ان میں مطن میں یہ عبارت موجود نہیں بس کے حاشیے پر ایک نسخے کے حوالے سے اس عبارت کو سند اور متن حدیث کے ساتھ نقل کیا گیا سمجھ میں یہ تو ہے پہلا جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کی جو سند ہے مسند احمد میں اس حدیث کی جو سند ہے مسند احمد میں اس کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں عبد الرحمٰن ابن و عائش کیا نام ہے عبد الرحمن ابن عائش القزرمی اور ان کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ وہ صحابی ہے لیکن اکثر محدثین کا کہنا یہ ہے کہ ان کو صحابی کہنا غلط ہے امام ابو حاتم راضی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کی بہت سخت تردید کی ہے کہ وہ صحابی نہیں ہیں امام ابوضرا جو مشہور محدثین میں سے ہیں اور رساب الحتین میں سے ہیں نقاد میں سے ہیں وہ عبد الرحمن ابن عائش کے بارے میں کہتے ہیں کہ لئی بھی معروف وہ معروف نہیں ہے مشہور نہیں ہے اور امام بخاری رحم اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ لہو حدیث و نواحد و نبا حدیث الرؤیہ کہ ان کی صنعت سے صرف ایک حدیث آئی ہے اور وہ یہی حدیث العید ہے جو ہمارے سامنے ہے اللہ علحم یس تریب و نفی لیکن محدثین اس حدیث کے بارے میں اضطراب کے شکار ہو جاتے ہیں پھر آگے اس طرح دوسرے محدثین کے آوازیں ہیں اور پھر آگے یہ ذکر ہے کہ وقادی وحدیث ہو، عجیب و غریب اس کی حدیث عجیب و غریب ہے یعنی عام قرآن و سنت کے انداز سے ہٹ کر ہے یہ جو تبصرہ ہے یہ تہذیب و تہذیب میں ابن حجر رسمدانی رحم اللہ کا ہے جن نمبر چھ سفر دو سو اور میزان العتدا جن نمبر دو صفحہ ایک سو آٹھ میں تیسرا جواب اس کے یہ ہے کہ امام بےحقی رحم اللہ نے اس حدیث کے کچھ طرق کو نقل کیا اپنی سنن وغیرہ میں اس کے اس کی کچھ سندوں کو نقل کیا اور اس کے بعد ذکر ہے کہ قد روبی یا من تو کہ یہ حدیث کئی سندوں سے آئی ہے یہی حدیث جو ہمارے سامنے ترمی کی یہ کئی سندوں سے آئی ہے لیکن کل جو ضعاف وفی طبوت ہی نظر یہ تمام طرق جو ہیں یہ کیا ہیں ضعیف ہیں اور اس حدیث کے ثابت ہونے میں یعنی صحیح یا حسن ہونے میں کیا ہے نظر ہے یہ شک وادی بات ہے کوئی مضبوط بات نہیں ہے ان کی جو کتاب ہے امام بح حقی اللہ کی جس میں یہ بات موجود ہے اس کا نام ہے کتاب الاصما وصفات کیا نام ہے کتاب الاصمای والصفات صفحہ نمبر دو سو بیس میں اور تقریباً امام بحقی رحم اللہ کی یہی عبارت تفسیر خاصل میں جن نمبر چھ صفح چون میں اور سی کی تفصیر درِ منصور جن نمبر پانچ صفح تین سو انیس میں بھی یہی عبارت نقل کی ہے چوتھا جواب اس کا یہ جی ہے کہ اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے یعنی اس حدیث کے تمام ترخ کو سامنے رکھا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل اعلیٰ یعنی آسمان اور آسمان سے اوپر کی دنیا کی ساری چیزوں کا علم ہو چکا اگر اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کا عالم تو ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ آسمانوں اور آسمان سے اوپر کی جو دنیا ہے جو عالم ایسی ملتا ہے یا جنت دوزخ وغیرہ ہیں یا عرش وغیرہ ان ساری چیزوں کے بھی عدم ہو چکا ہے اس لیے کہ اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پوچھا کہ مطلع اعلیٰ میں کس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے اگر تم اس کے درخ یاد ہوں تو اس میں کیا ہے کہ آپ سے اللہ نے پوچھا کہ جھگڑا ہو رہا ہے فرشتہ کس چیز کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں تو اس کے بعد جب اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا یعنی اپنی ہتھیلی رکھی تو آپ کو وہ چیز روشن ہو گئی تو آپ نے جواب دیا کہ خسومات کے بارے میں کس چیز کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں خسومات کے بارے میں کر رہے ہیں تو اس سے اگر تمہارے عمومی استداد کو سامنے رکھا جائے تو اس سے یہ جی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو مداء اعلیٰ کا علم ہو چکا حالان کے قرآن اس کا انکار کرتا ہے قرآن کہتا ہے کہ مداء اعلیٰ کے بارے میں مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے جب کہ وہ جگڑتے ہیں یہ بات بھی سمجھ میں آگے اور اگر مجھے فرض اس بات کو مان بھی دیا جائے اگر اس بات کو مان بھی دیا جائے کہ اس کے ذریعے سے آپ پر چیزوں کو منکشف کر دیا گیا آپ کو علم دیا گیا تو اس حدیث کا جو جملہ میں نے آپ کے سامنے نقل کیا تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو تمام چیزوں کا علم نہیں دیا گیا بلکہ صرف خصومات کا علم دیا گیا کس چیز کا علم دیا گیا صرف خصومات کا علم دیا گیا اس طرح کہ حدیث میں صرف ان کا تذکر ہے اس کے علاوہ پھر شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمہ اللہ نے تفہیمات الہیہ میں جن نمبر ایک صفحہ چوبیس اور پچیس میں عبارت تک ہی ہے تو اس کا ابتدائی حصہ میں نے نقض کیا ہے کہتا ہے کہ لیو علم انہو یجب ان ینفا عنہم صفات الواجب جل مجدوہ من العلم بالغیب و قدرتہ وغیرہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مخلوق کے ذمے یعنی مسلمانوں کے ذمے یہ لازم ہے مسلمانوں کے ذمے یہ لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خصوصی صفاتیں ہیں وہ مخلوق میں سے کسی کے لیے ثابت نہ کی جائیں جیسے کہ علم غیب اور مسئلہ قدرت وغیرہ ہے پھر کچھ آگے چل کر یہی حدیث انہوں نے نقل کی ہے اور اس پر تقریباً یہی تبصرہ کیا ہے کہ یہ خاصے خصومات وغیرہ کے ساتھ ع سمجھ میں آگے یہ ہو گئی جی حدیث. جی پھر اگر تمہیں یاد ہو تو میں نے حضرت ابو غفاری اللہ عنہ کی ایک روایت تمہیں دکھوائی تھی کہ جس میں وہ کہتے ہیں رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارون جناخم یہ حدیث جو ہے یہ مسنط احمد میں بھی موجود ہے طبقات میں بھی موجود ہے اور کی موجود میں بھی موجود ہے۔ مطلب کیا ہے؟ حضرت ابوذران بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس سال میں چھوڑا کہ آسمان پر اڑنے والا پرندہ جو دو پروں کے ساتھ اڑتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے ہمیں کچھ نہ کچھ علم بتلا دیا تو اب یہ حدیث ہے جس کو انہوں نے نقد کیا ہے اور اس حدیث کو نقد کرنے والے خان صاحب بھی ہیں امبا المصطفیٰ صفحہ نمبر آٹھ میں اور مفتی صاحب بھی ہیں جا ادحق سفر نمبر ترسٹھ اور چونسٹھ اس کے جوابات یہ پہلی حدیث جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ امام احمد نے اپنی مسند میں اس سند کے ساتھ روایت کیا ایسا نہیں ہے بلکہ عمومی طور پر اس کی سند میں یہی ہیرا آتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ حدیث جو میں نے لکھوائی ہے اس میں بے کی تفصیل ہے کہ اس کی صنعت جو ہے وہ العامش قا ددنا منظر خاط ثنا اش اشیاقن من تیمن قادوق قال ابوذر اس میں یہ لفظ آتا ہے یہ مصنف احمد کی روایت یعنی <سلام> امام آمش رحم اللہ جب اس حدیث کو نقد کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے منظر نے اور ان کو بیان کی ہے تیم کے کچھ شیوخ نے تمیم جو اور وہ ہے کہ حضرت ابوظر غفاری نے یہ کہا اب یہ جو اشیاء کو من تن ہے یہ ہے اگر صحابی ہیں تو, تو کوئی اشکار کے بات نہیں لیکن گزارے اس لگتا ہے کہ صحابی نہیں ہے اور اگر تابعین ہیں اور مجہور ہیں تو جس سند میں رابی کا نام ذکر نہ ہو وہ صنعت معتبر نہیں ہوتی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا وہ مجہور ہوتا ہے پہلا جواب تو اس کا یہ ہے لیکن اس حدیث کے دوسرے ترک کو جب سامنے رکھتے ہیں دوسرے جواب تو اس حدیث کو جب آپ اعظم نے تفصیل سے بیان کیا ہے تو آخر میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ما بقی یا شہی ان یوقر جن وجواید کہ اب کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہی جو تمہیں جنت کے قریب کر دے اور دو سے دور کر دے مگر یہ کہ وہ تمہارے لیے بیان کر دی گئی مطلب کیا ہے کہ اس موقع پر میں نے ان ساری چیزوں کو بیان کر دیا تو اس حدیث کے اس آخری جملے سے کیا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کو بیان کیا ہے ان چیزوں کو بیان کیا ہے جو جنت کے قریب کرنے والی ہیں اور دو سے دور کرنے والی ہیں اس میں تمام عمومات شامل نہیں ہیں یہ بیان کیا ہے اس کو امام ابن کثیر رحم اللہ نے تفسیر ابن کثیر جن نمبر دو صفح چار سو چار اس کے علاوہ علامہ طاہر پٹ نی اللہ مشہور عالم ہیں اخناپ کے پرانے بزرگوں میں سے ہیں اور ان کی کتاب کا نام ہے مجموع البار الانوار مجموع البار کے نام سے مشہور ہے تو انہوں نے جب اس حدیث کو نقل کیا ہے تو اس کے بعد یہ کہا کہ قد ترک نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما بقی طاً یعنی استعفی بیان شریعتی حتیٰ بہو مسئلہ کیا مطلب ہے کہ جو پرندہ ہوا میں اڑتا ہے اس کے بارے میں بھی اگر حلال اور حرام کا مسئلہ ہے تو اس, اس کو بھی بیان کر دیا یہاں تک شریعت کے بیان کو آپ نے مکمل طریقے سے بیان کر دیا استعفی کر دیا اس کا مکمل بیان کر دیا اور شریعت کے کسی مسئلے میں کوئی مشکل باقی نہیں رہی تو پھر یہ جو کہا ہے کہ اللہ عندنا اس کے بارے میں کہا ہے کہ فضر ابہو اس کو ضرب المثل کے طور پر انہوں نے ذکر کیا ہے حضرت ابوظہری غفاري رضي الله عنه السيح حقيقي معنى مرادني اور آقا كياتا وقيدا اور جيبك هاقياه كي أراد أنه لم يدرك شيئا إلا بيّنه حتى أحكام الطير وما يحل وما يحرم وكيف وما الذي يفد منه, منه المحرم إذا أصابه ونحوه کہتے ہیں کہ ایک قیب بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں کہ اس کو بیان نہ کیا ہو یہاں تک کہ پرندوں کے احکام بھی بیان کیے حلال اور حرام کے احکام بھی بیان کیے اور اس کی کیفیات بھی بیان کر دی اور یہ بھی بیان کر دیا کہ محرم آدمی حضرت احرام میں اگر کسی چیز کو قتل کر دے تو اس کا کیا فدیہ اس کو دینا پڑے گا اگر وہ اس کا ارتکاب کرے مجموع البخار جن نمبر دو تیل سو ستیس. یہ تو ہو گئی یہ احادیث آگے ایک حدیث ہے اس کی تیاری ابھی پوری نہیں ہے لیکن جو کچھ میں نے نقل کیا ہے وہ حدیث اور اس کا ایک جواب وہ میں سنا دیتا ہوں آگے حدیث اصل میں اس کا تعلق جو ہے اس واقعے کے ساتھ ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ سلونی سلونی سلونی ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ ائی نہ انا میں کہا ہوں گے تو آپ نے کہا کہ پھر تو دوسروں نے کہا کہ من ابالفہ فقا مہب اللہ فقالفہ ان تمام اس حدیث کے تمام سرخ کو جب سامنے رکھا جائے تو اس میں اصل میں جیسے کہ آگے میں نقل کروں گا اصل بات پھر وہی ہے کہ حضرت ابومشری رضی اللہ عنہ اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ قال عن ابیم وصل عشری رضی اللہ عن قال سعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے سوالات کیے گئے جو آپ کو پسند نہیں تھے فلما اکثر علیہ مسئلہ جب انہوں نے اس طرح کے سوالات زیادہ کرنے شروع کر دیے غذیبہ تو پھر آپ کو غصہ آیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ سلونی اور با بار یہ فرماتے جاتے تھے کہ مجھ سے پوچھو اور پھر غالباً حضرت عمر رضام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دو ہو پر بیٹھے اور انہوں نے آعوض بلّہ منغذ بلۂ و غذب رسودی وغیرہ اس طرح کے کی الفاظ کہنے شروع کر دیے اور یہ پھر آپ سے پھر ختم ہو گئی تو یہ اس کے مطابق ہیں تو معلوم ہوا کہ یہاں پر علم غیب کی بات نہیں ہے بلکہ غصے کا اظہار مقصد ہے یا ناراضگی کا اظہار مقصد ہے یہ ہوا اس کا پہلا جواب باقی جوابات ادھار سے ہی